مرمر تمین اللہ, اللہ مختصر صدارت استفام رہ رہتظر صدارت بسبت پہ نا پہر چانا مختضر صدارت صدارت مقتر صدارت پاور کن ہوتا ہے باکورا جملہ کی ذابل واقع ہے کہ فکانت الوحدام جملہ مافاض ضافن سفر اضافت باب دے با کیف کانت الوہ لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرین چ دام او دے د قبلی د اسماء محدودہ نہ الا قسم چ زید عمر بکر نہ وہ مینی اغه مو کو دے چ ترکیب چا سن ارادہ لیکن اذا هم مرکب دے جدا مرکب دے تلا سوال اذا هم دے اسماء غیر مرکب دی اذا هم مرکب دے بلا حق متصل دے اذا هم تحقیب ترکیب ترکیب ہاس را کیف اسم لیس بحرفن ولا فعلن؟ کیف اسم دے حق ندے لدخول حرف الجرد نحن نحن دا اسم نہ مسل نہ شروع عليه رخواس والا هذا جانے داد ان کا داخلی کیا بدلی بدل اسما دیمن سن سخیمن داسہ بدل دے دا دا سر دا دا اسم او خیلن دے استعمال کر دامی مرتی کی جس کے بدو کو کر مستف دوارا پہارو کا صرف استفام دوپہارا کر دامی کی جس کی للتعجب والانکار لی تعجب اور انکار دو پارو تعجب اور انکار وبارا سد کفر قابل و قابل تعجب سے دلیل ایمان دان دکیم نیا موجود, دا رایل دا ترک و موجود سر کوئی ایمان کوئی کی وکنتم نعم موجود دلیل انجود ترکل موجود او باس ایمان موجود او دا, دا او باعث دی ایمان موجود دی کن تم کوئی او دا کلا کلا خبر واپے کی, کی. کے پھزندن زید مرداو رکھے پتہ نے خبر مکاندے کلا واقتی ہا ہاتے لازمی تھا پہ یہ دینہ فس پہ لازمی شکر پجا زیدن او کلا مکل واقتی کی, کی بعد متاد دینہ بات تے متاد شکرے تا زیدن زیدن مکل او ش کی پتہ تا زیدن پدی مقام کی دا خبر د پار دکان دے دی مقام کی چھو دی مقام کی خبر مقدم دا کانا دے. کانا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قطن زرد زوال او دا پی زمان اور ہے فت زرد سوال او آدم سوال نہ زمانه ہاری یا پزمانۂ مستقبل کے پزمان حاری کی بدعی ہے کمان بھی پزمان مستقبل کے ثبوت شہ بانے کی شعر شے فتن زرد سوال ادا آدم سوال نہ پزمان حار زمانۂ استقبال کے اوکل فارد اور استمرار او سار چراجی نه ف انتقال من حالین ال د انت من حال الار. له زیدونوقرية مخو فه. یا سواره دون په مخک حالارتته نه او پقرته را. مخ حالت فقر سراتته را. دو چې د سوار رادي د فده انتقال من حالله ح په توغير با دارت تي او قا د فنفس سببوت شل شف الشيح د ما قطته نظر زواار. قال الله علی من حکیم آوئے رشی اسوار اللہ علی من حکیم آوئے رشی ذکر اللہ فضفاتو کی تغییر رضی اسوار سنا قان اللہ علی من حکیم آوئے رشی اسوار اللہ اعتراض ان تپرشجی مخیو رسیہ نے دے شکاہ ظاہر کی قسل در رکیانا جو مخیو رسیہ جو مخیو رسیہ نے دے نموگو دعا پڑیو برخدرات نہ کئی فنفسی ثبوت الشیح لشیح پیدر قطن ازردر زوالا و موجود پا حمزی صلیح بفتح الباہ و سکون الدال ہاں والحمزہ بطل وحی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیم رساہ دو بدون دا پا اول مانا اس لنگو ابتداد وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دیم مانا اس لنگو ظہور دو وحی پا مانا دو ظہور صلی اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. لیکن حافظ کی چاور دا. دا دا. فباد کی ابتدار دا. کی وحی؟ محروم دا فمانا دا فقط بطا دا. دا فارد ما فقط حافظارا نور مقامات کی دالت بت الازان کی بھا بت الزانا ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب تحقیق اصلاح اب افسامن وح دغت پہ گنگر گئی الہمنا اللہ فمالا دا ارشاد او دا حکم تکوین اوہا جی ادريم واحدهم متلورم واحدهم ما هذا وصل شيء سا وان الشاكي الذي يئون الى اوداء يوسوسوا ما هذا وسوسه ما يحاصر واحدهم ما ما يحاصا انه الا وحي يوحا انه الا وحي يوحا شبا دم بماناد اعدام خفيا على طريق السرعه ارام خفیہ اعلیٰ تریقسرات کی مشہور امام اللغت. خفی على من اللہ خفیہ دا اختلافی تعلیم الام اللہ امبیا اہو بشے اعلام اللہ امبیاہ بشے بے ترین بحثر بے علم الکلام او بن من الله او بے رسارت الملک او بن نوم او بل الحام افسام کی معلوم شو. شو. اقسام معلوم الام اللہ امبیاہ بش خبر اور خب الدا اللہ کیا تھا امبیا ہوتا الام اللہ امبیاہ بش بیکن بطریق بحث بحیثو یا بحیثو ہو بحث بحیثو سرمین بحیث ہو علم ضروري كثير ان علم بدیہی جو سوچ تام تک قدرت نہیں اور یقین نہیں علم ضروري بدیہی ہے من الله اذا اعلان پیشا چلتے داد اللہ نے فرمایا وذا اعلان وقال تم کو پانی من الله او بنزول الكتاب وإما اما الملك وإما او وإما بالنوم او اما, بالنو اما بالالهم فلہام نہیں بغیرا پیران کی مثال تو ظاہر کے دا دا, گوشک دا دا بنا سو نہم بیادر حالت اللہ بطريق خفي بحيث يحصل منه بحيث يحصل منه عدم ضروري قدعي أن ذلك من الله تعالى إما بسماء القلام من الله تتليمه وإما بنظر الكتاب وإما برسم يرسال الملك وإما بالإلهام وإما بالنوم دعوش داو تاراسبہ تم نے اقسام اقسام کی اقبال مختلف اقسام امام خلمی ذکر گئی عشق سروے اقسام جہادی حدیث مشورہ چ بخاری مسلم ٹن محاد کتاب الرا کی ذکر کی. روی جزء من رونی جزمرہ نبواخا بخاری کتاب الرا کی مراحری امام مسلم ام ام اقسان دو واہ دا جملے داغے ندام دے دہاغت امان مستفاد امام سہل کے اقسام واحد سب آگے افسام مختار مختار سے بالإلهام بالقاء الشيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الشيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لك أنفسروح القدس في روعي هنا في قلبي <تصفح> زمافز لكي نفسروح القدس في روعي في قلبي زمافرا ثم سعدت ديweightلة بالر وہ خوبصہ رکاروی الانبیاء وحیون عبداللہ بن نباس قول دے دانگی براہی ملہ السلامی اتنا انی اراف المرامی انی از بحکا مادا ترہا ندرین بل, بل رویا نا صلورم واسطی دی فریشتی سا چ متشکل پخفل شکل اس لبانیشی واسطی دی فریشتی سا چ متشکل پخفل شکل اس لبانیشی لکنی اس لبانی اس لبانی بیر اسلام جیبیل پخفل شکل ملکی بانی دو ذلی مت شکل شکل بن کے بے دا تک نے آپ شکل ملے کی آپ شکل سرو رقسام کلام من اللہ کلام دہ محراج پر شکل بشری ری ہوا غب ایک پواس رای بدون تشکننا پا قواسیل جبریل جی کے پا غیدی سریفیل سری درپور اقسام بہت سری لاغا بواس الملک دی نبا حقق کی سرور اقسام حقق کی راجی شو الاغسام من اربعہ تل یو قسم بسماع القلام من اللہ تعالیٰ بالذات وقلم اللہ موسیٰ تقریم آیا قلام دریبیل سنسا فرمعراد درین بالالحام درین پر نوم بے اقسام گانڈی بے شریف تقسیم, تقسیم سانی واہ یوت لاشیش پران کریم وہ غیر متو چلات سلاد نہ مارا گالفظ مارا دیتے وہی رکھے گی او من الفاظ ناسرے باطنی وحی ظاہری وحی وحی بات نہیں وحظاہی وح بات نیا بارت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ احتیاط نے سلام چپ امر کی گی وے تو وہ میرے کی گی. دیو جنا جو مان تو کان ہوا واہرام سے سردا و ما ان تقان له و ان هو الا وحي يوحى نبي الله پرضان خبر نہیں سچ بخنین دا غوزی دا واحد ان هو الا وحي يوحى يحاس دو مجاز لفظ لفظ ظہر تحقیق الحقیقت لا قوالا طار يتورو نبی دا اکیر راگر ایترا فارا دا فالدف ہے تو وہم دا مجات او دا تحقیق الحقیقت دا فکلا اگر اس شدید العدوطا چی تیزم انڈوئی اگر تو انہو تو ایو خاری ساوڑا کی کانا چی تیز روانی اٹھوئی دیتیز رو تم تیران میں رکھی او دا سیدہ سے میں رکھی سوائر میں رکھی نبی جنایا کہ ذکر کہ تیران حقیقتاً مراد دے دارنگی کلا نفس کلام صادق تم اس میں رکھی کلام صادق پ دا یو وحی ذکر کا ان هو وحی یو دا, دا, دا, دا, دا. دا. دا. نفس امام سبح رحمت اللہ کے شکر ہے ما وحی ظاہری وحی ظاہری افسام دیکھیے گی دے حکم صابی کی بت واحی باتنی کی واحی ظاہری کی حکم بل بداوی تاملت کی ضرورت نہیں ہوئی کاغذ کلام پماد کلام الہام حاصل اور چاہ جمہور واہ ظاہر کی داخل دی اور چاہتا بات نہیں ہوئی جمہور احمد فخر جمہوری الحمام تمہارا فرسد او د نبی سره سره هغه یقین دی اقد دلیل شر نه دی او دا, دا سره درې هلکاته چې خووب د امبيانو سره یقین دی دلیل چې اقور د پیرام بیا او د نبی سره نه دی نو چې خو په لغه پرده ما بین د خووب د نبی یو د خووب د څرګر نبی د امبياو دلیل شر نه رول امبياو وحی تنثیر بل او په خلاف د نور نه دا, دا, ده ده دا, دا دلیل شر نه ده دغه الهام د امبياو دی او د هم د اوریاو دی د امبياو یقین او دلیل شر او الحان دوری دلیل شریم نہ دے دا جمہور حاصل دار ہے ضرورت دا حکم بلا دا داخل دا دا حصول حکم تمند ہے خلاف شو اتحاد کی داخل ہے بات نہیں ارتوی وجد درید جمہورا کی حصول در حکم پر دیکھ بلا تعمل ہم دے ندیجے کو واحی ظاہری کی داخل شو فرق دل حام اور اجتہاد و خلاف اجتہاد نازلہ کی ثبوت حکم ترین بیت تعمل دے دیکھ آپ واحی باتنی کی داخل شو داو تحقیق دائنگوانی سابع چاہا اتنا بامالا دو وحی لغتاً اصلاحاً او بامعبائی اقسام دو وحی دری تقسیم پر جیزی لا. لا. رسول وزن فعول اہدا کلف مارا دو فائرس نہ حلو پمانا دو محروب سرد رسول مانا دو مرسول سے پرساد شدہ لغت پہ رہا سے پرستہ کاغذ ہر چاندی اور ہر چاطو کے لغت پہ رہا سا پرستاد شدہ چاتوے لے کے ممبا صح اللہ تعالی تنادرجنے من باتہ اللہ تعالی ال الخلق و ما هو کتاب متجدد او شریعت متجدد یا اس کتاب یا شریعت متجدد باتہ اللہ متنبیا نے تنبیہ رسل لگا زمانے کے محسن ابن کلک ذات گزرا غریب نبی رسالت کے اس زمانے کی اسوہ حسنہ راغدی اسوہ حسنہ کو بحیات نبی رسالت کے پیرو درمی قتل کا سایہ پریک اور جناب رسول اللہ او او او او کی سا سا چکم قاتل اسلام آم... شو پاکستان احمد مرزاحمدانی نہ مردار دان کی کی کی مرزا بن احمد کے نمبر چار کی توحید میرا گی حاقتا نتیدر عام تو اور نبی اور نبی مانا پیغام برندہ نام برندن جواب راڈل کے دلدار احباز پیغام برندہ پیغام پیغام برندہ پیغام راڈن اللہ, نا ما نبی چاہتے گی. اللہ تعالی الخلق. خبر خبروں کی طرف مطلب او نبی جی سر سر دے دے. جی دے. دے او تحقیق, تحقیق و سلاد کی اللہ اللہ جی کیگی کم ارجال صاحب اللہ خصوصیت جی. جی. رضی اللہ عنہ عذاب. کنے نہیں رضی اللہ اوکل اگر کباج کسان دان بھائی ذکر رض اللہ امر رضی اللہ نو محاذ رضی اللہ نو د آداب دا و دا کی اللہ علیہ وسلم ذکر کھڑے تو دی درود جی. شفاط چار درود نورم گڑل گئی اللہ اللہ سبب امام شاطی رحمت اللہ علیہ ذکر ضلع کہ فرض اور رکن, رکن دے آیا تم کے سلام فصلاۃ السلام علیہ نبی رحمۃ اللہ اتاریں گے سلاد ہم سلاتے اور بلفین امدادی علامی امام <سلام> صحاب ان متفر امام <سلام> ولی مسلح کے تو متفر کے امام تو علامہ خطابی یا مسقدار حج فرزت حج فرض فرض فرضاسب صحباب علزنا سرات, سرات, سرات وسلام صاحب بس تک دارش دا فرزاد و عمر دا. عمر عمر دا فرزاد و عمر عمر نور مندوبات باقی مندوب او فرز اور مستحب ہابد نے حجر دلیل پیش کرا کر یہ مہر ذکر کی جدا عمر دا دا دے ذکر اسرات وسلام کی فیم مجلس کی درود پر امام کا ذکر کی مندوب و مستحب دے اتنا مندوب و مستحب و واجب صاحب امام کرخید کرکی جدامی کرخیذی کرکی تکران دے سری میں تکرانے لیکن سب سرا کا دیر بار بار ذکر کی راضی بلکہ او خل... دا دا دا اسم مجس کیما غلط اتر جمع لفظی معلوم یا باب کے فکان اللہ اللہ علیہ وسلم ترجمان <تصالح> <تصالح> سراتا دائی شکاز رای جایتا ہے کیفہ کالا کیفہ بیاندہ کیفت دبدی واحی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اصل کی حضرت مزاد جوابو کیفہ کان بدل وحی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سوال چی کیفت دو وحی نبی ریسلہ مدتر سرنگیو نبزنی حادثی کے لیے سرنا ذکر دو وحی نشتا جلکاوال حادثی ذکر دو وحی شتر. ہاد ذکر وا ہے نشر کا ذکر تیر ہوشتر نزع ابطال تا کہل فقازي تشن بوکار ترجمہ کی فکان وحی الہ رسل کیفت وحی نبی علیہ السلام سنجو لیکن دا مناسب نو ج تغلیب ترجمہ وچ جی. من قاضا دا ما ذکر کچھ کہیں سے کوئی طریقے سے تناسب دا حارث راجی او بہن انشاءاللہ دا ہر حدیث انتماق ام ذکر کو پترجمہ بانو جیش کال دا فلم بارا کی انتباب دا حدیثو نراضی پے موجودہ مطابق ترجمہ نے کیفت تے ابتداد وحی نبی علیہ ذکر ذکر حافظ نہ حاضر ذکر محمد اسماعیل اوزان تحفید شیخ السلام شیع الحق المرات حالت ابتدائی بت امرات حالت دے مرات بلکہ نفس حالت حال حال حال اصل پہال کی. مخلوق مسود ہے پچتر کے رات حالت سو خلق و, حالت سو دنکار و او, آگر او. حال دا حال دا رسول اللہ کی دا چا حال سرد بیاں فی آو حالت اللہ ذکر دے اور کی دا حاجی پر دی حاصل دا جل غرض اوزار مشکل سی بلکہ حال دا سر دا حال دسام دا دا دا عل حالات اوسر اوسرد اخلاق کا دی کی حامی دی تا وَذَكَّرْتُ أَيَّامَ رُكْمٍ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَنَاقَكُمْ عَلَى الْعِبَادِ لَوْصَانِي أَمْرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهَيْفَ تَنَغَلُ بَجِرَادَ ذَلِكَ فَنَاهِي بَانِ قَوَامِرُ بَانِ فَرَضَ الشِّرْكِ مَانِ بَارِ قَطْرِيبِ الرِّمَانِ بَانِ فَدِي مَالِ نَمَا يُحَادِيهِم ذِكْرُ شِبَاقِ ذِكْرِ لِي حَاصِلُ تَرْجَمَةِ غَرَضِ مَقْصُودِ تَرْجَمَةِ كَيْفَ كَانَ بَطْنُ وَحْيِ دَارِ رَسُولِ اللَّهِ چنت بات مشکل نفسی حال دو سرد بیان دو حال دو امام شاہ اللہ رحمت اللہ کر یو بت انہی بیاں مراد بیا بلکہ مرت نب سے مراد کے فکان بت انواحی بت افمانا دب دیو مسرا بت افمان دیر چا مر چاپر مب دل واحد مس در واہی مب دل واہ بت مس در واہی قالوا إنه وحي نبي صلى الله عليه وسلم ما هو مقصد؟ إنه وحي كم زادرات ردة؟ شارعه وردة حديث قصد رأت من الله بواسط جبري جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاصل لذا شعرت كنا كما نقل كو ذكرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى رسول الله من جبريل وقد قضى جبريل من الله آت من الله مقصود مقصود درجاء بنا فعله بنا مخصون بیانبی نبیل مطلوبہ محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کل کل بخاری ذکر کی مانا مطابق مہاراجنی مانا کی دا دا دا. بلکہ مانا مراج دا مقصود مقصود عظمت الوحی عظمت الواح و عصمت اللہ و عصمت الواح الخطۂ الخطۂ ومحفوظيه الوحي عن النقصان عن الزوال والنقصان عن الزوال والنقصان عزمت وحي مراد للترجمه او دان جسمت دو, دو خطا دون انسان محفوظيه الوحي لا زوال او دو نقصان ولي ليظهر أنه, انه واجب الاتباع لضروره بارتدام ان لوشي انه واجب الاتباع لو وحي ذاتنا تعظيم ده انه واجب الاتباع رسول مکین ذکر نہ بشری تفل ذکر گئی دعا ہے متوزہ کریم امین دا واجب حاصل دارے مانا بان چ الوحي الوحي عن محفوظی ون نقصان جناب رسول اللہ صرف امین دا امینان اتباع و حاضر. واجب اتباد الگ مسورہ دلارت حدیث شپک حدیثی دلالت پیزمت واہ بانے بانے دلالت کے ٹولہ جزی سے انتباہ کو خدا اور انتباہ حادث دلالت دی مقصد بان کے محفوظ ون نقصان واجباجان وصول دی پاس دو امینان, امینان. درارتمت محفوظ آسان دے. <تصفح> سنورم. نا اللہ بیانی دے. بیانی دے. مانا دا بت انمرات بت وحت بین وے ماشاط امر امردین سالت و, الر... و, و شاہ روی ابتداد امور ابتدا دمرودی ادار ابتداد شاہر رسالت ترنگا شیبا نے سرت مانا سرتداد ابد امر ابتعید شان سرت دا واحد بیان س کا پہلے طور کی موجود بیان کی کیفیت دلائی ہوئی ہے جناب ا رحمتہ وال رحیم وقول اللہ عز وجل انا حینا دک الى كما حینا رحم النبي من بعده ودل حدیث المت سريم النال البخاري قال البخاري قاض حدثنا حمیدی قال حدثنا سشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد وسلم کی من و, و او بیان, ما هو <تصفح> على بی بیان من شئی نزول نیا رابر تشبی د واحد نبی السلام دو واحد نسلام حلام تشبی علیہ السلام عدان حسر الحاف دقائق سند الحدیث السادس الصادس بی بیان شان ورود الحدیث اللہ العنوان الصامل بی مناسبت الحدیث العنوان ال بی بیان مخارج حاضر حیز بی مقامات اخر. غان <العنوان> الضع <الرابع> وجهة التبي دو ذبية سلامتو سلام دووي دننو ثلاث وسسة او أنبيوم من بعض سلامان كداية م أبييات ي الشدي أ غنان الخالث في بقاية السعد الحديث ال <العنوان> الغان <الصادس> في بيني شان وورود الحديث أ غناان <السابع> في بيني فربيلة هذا الحديث ال غناان في مناسة الحديث بالتجمتي أ غناان التاس فيبيني ممسرجج هذا الحديث بمقامات الأخرى اللو غناان العشاء في مناسبة الحديث بالآي تسييل الذي عنوعناات اکثر شراح ذکر کی مجرور دے آپ مجرور محلن بدل وجال جہت مجرور ماہران لیا مجروش مانا باپ بارہ دا کے باپ بارہ کال لا کے دا مانا بارہ تفصیل دون دال لا کے تفصیل دی کر لے دانا دا دا سی باپ بارہ لکول دال دلیل دے پر ترجمان یا باپ بار دکول دا اللہ کی پس با چہاد ترجما <تصفح> دا قول مصبت ترجمی دے باپا دا قول دا دلیل یا باپا قول دا دے مصبت ترجمی تقدیر دا حاصل یا مرفو نے بنا فتح چبر خبر محضوبر فتح بان چدا, چدا مبتدا خبر محضوب دے. گلشن چوک ہائی اسکول نمبر چارگور سو کے عبد الروک توحید سرحد ملاویگی